اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلى وسلم على سيد الرسل سبحان الله على سيد الرسل وخاتم الانبياء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 إن الذين ارتدوا على أطبارهم من بعد ما تبجن لهم الهدى الشيطان صول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ملا تو بھجو ہلدی نلو آلئی سل مو تسلی م و يا يا رسول اللہ والا گوا صحابیا حبی سنا دو سلام عال قیا سیدی خاتم البی والا عالگا صحاب یا رحمت اللہ السلام علیکم حمدود بروت تو بعد آج اس کی دعا ہے کادرے متلک چلا جل جلا لہو بارگاہ اندراچیز ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ تا فرما خاندان سما دوست آفیت ان بخشے بستی دوران آدرا شریف دا اج کا روحانی جلسہ جنہ جذرات نے اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک وطا دوستوں مزید دینی جذبات نال سرشار فرماوے اور دنیا آخر سونی فرماوے دوستس جس نازک مرحلے کو گزر رہی اس نازک مرحلے نو وقت وقت بیان نے کر سکی دا اس دیاں اتنا گہرییاں شاخہ نے اتنا گہرییاں جڑا نے اتنا طول طویل انہ دیاں شاخہ نے کہ پہلے تے انہوں تک عوام توام خواس کا پہنچنا مشکل ہے جے کوئی پہنچ ہے اور سمجھ پھر وہ اپنے دنیاوی ماحول اور حالات دے اندر اج فسیا کہ نہ وہ خود بچ سکتا ہے اور نہ بیان کر سکتا ہے اور دوسرے نو بچا سکتا ہے انتہائی مشکل کم میں کہ اس وقت تو کتنیا پہنچ کے اس قوم دے گے بیان کر دتا جائے یہ بڑا انتہائی مشکل مرحلہ ہے تھی حضرات ہو سکتا ہے اس مرحلے گزرے ہو لیکن اکثریت اس چیز کی نزاقت نشکلات نہیں جانتے کہ کنا کم ہے یہ جاگ دی جنگ لینی ہے جنگ اللہ اقبال فرماندہ ہے کہ فقی ہے شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کے مارکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست مشکلات۔ اور ماحول دیا جکڑا نے نا دی وجہ لال پیر طبقہ اور مولی طبقہ جڑا نا او اس بیان تو شریعت حق دے حق دے بیانتوں کنی کترا کے تے نکرے لگ گئے اور انہوں نے اپنا وقت پاس کرنا است اور ایس وقت دے دنیا دار لوگوں تو مفادات حاصل کرن دی کراطر کونڈے ختم نکے نکے مسائل پھڑ کے تو وہ ہزرات بہ دی زبان کھل دیے تو ایسے مسائل در حق اگر قلم چل دیئے تو ایسے مسائل دے در حق, دے در حق. او امت دے مسائل اور مشکلات جہے نا ادھر وہ نہ زبان کھول د نہ کلم چلاد کی پتا ہے اگر اس پاس آہاد درست سہ ناراض ہو گے سہ لڑائیا تو اتر گے سہ گالا بندے کھڑ گے جلسے نہیں ہونے مفادات حاخل کر گے دنیا دیا سہولت ماحول اصل کی چیزاں نے انہ خنزیر ایسے پاس دم جہا ہے نا بس رکھو قوم دے ختم دروت بھی پڑایا جناب دو بندی اگر تے نہ نماز دی گل کر چڑنی چلو نماز دی گل کر چلی ہاں جی قوم بس سے پاس رکھی رکھو نماز روزہ تے تحج تکات دوتے نہ اگان کسی مسئلے تک جان دیو نہ نو کوئی سور سمجھ لگن دیو اگر یہ قدم رکھا تو پھر زندگی جیڑی ہے نا وہ ہو سکتا پھر کربلا دے میدان چ پہنچ جاوے اس نام نہاد علماء اور پیران دا بالکل یہ حال ہے انہوں دا ایک کم بن گیا ہے کہ پینٹ پتلون لیا نال پینٹ پتلون کھلو کے انہوں دے ہم زبان بن دا دا ہم ان بن جاندے مہد اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر بظاہر انہوں نے درویشی دا روپ اپنایا ہوئے اسلامی روپ اپنایا ہوئے لیکن اندر سراسر دنیادار کیا مطلب ہو کہ دین نو دنیا دی خاطر ویچ چڈ دین اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اس وقت دی صورت حال ہے ایسے حالات کے اندر کفر تیزی نال پھیل رہے ہیں. میری غلط توجہ ہے نا سمجھ آ رہی ہیں. لکھا دے حساب دے دنیا ایک ایک دیہ کوئی ایسا آ جا ہے کہ لکھوں کے حساب سے کافر مرتد اور زندگی پگرچ کئی لوگ میرے نال آن کے تے فاتحات رفا جدین کے مسائل سے گفتگو کردے ہیں لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے جڑی عطا فرمائی جیڑی بصیرت عطا فرمائی ہے اس بصیرت نال میں ایسے فروئی مسائل دے اندر الجھنا بے وقوفی سمجھنا اصل مسئلہ ایمان کا ہوں دا جتھے سر وڈیا پیا ہوا اتے چیچی تک رونا جب سر وڈیا ہوئے او چیچی تک رونا اے حالیہ حقوق نسواں بل مثال مثال ہے یہ نہیں کہ میری نگاہ کوئی انوکھا کفر ہے جہاں میں نا نا نا اس تو سابقہ دور دے اندر اس نالوں بھی سخت ترین کفر ہوئے نے اور ہندے رہنے تے پاکستان آیا ہی وجود کفر دی بنیاد دے کوفرت نظریے کائم ہے میں اس انوکھا واقعہ نہیں پیا سمجھتا لیکن بطور مثال پیش کر رہا بئیمان بے وقوف ملا وہ اس بڑائی فلن کہ بھائی بڑا, بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. پاکستان دے اندر جی میں پہلو سارے کم اسلامی پہ ہوں سن یہ کام نواں کفر ہویا ہے لیکن ہاشا و کلا ایک پاکستان دی تاریخ دی اندر کفر ہوندے آئے نے یا پاکستان دی بنیاد جس کفر تے قائم ہوئی ہے اس شاخ ایک ٹہنی ہے جنہوں آج ممجی کھڑے نے تنہ ہے تنا نہیں یہ خود ٹہنی اسی حقوق کے نسواں بل دی مثال تامنے پہ پیش کرنا اس کتنے لکھا کروڑا بندے مرتد کافر اسلام تو خارج ہوئے کہ ایک کھلوں کھللا اللہ تعالی کے قرآن شریعت دا انکار ہے اس دی تحریف زنا عیاشی بدماشی دا قانون بنا کے مڑ یہ اسرار کرنا کہ سارا قرآن دے مطابق یعنی خدا تعالی قرآن نو بدل کے رکھ چڑنا الٹا کوفر گناہ دی قرآن پاک کے چھٹی لبنی یہ ایک عجیب کفر ہے نا ہوں اس کوفر اسمبلی کے کنے ارکان شامل حکومت کے کنے افراد شامل صدر تو لے کے کتھے تک لگے آو ایم کیو ایم آل اس متفق مجرم لیگ مسلم لیگ کاف گروپ جنوب آتے ہیں وہ اسال متفق پیپل پارٹی ساری اسال متفق हूं पीपल पार्टी आया मना पीपल पार्टी के अंदर किन्ने लोग शामिल ने उन्होंजा लगाओ किन्ने लोग हो سارے دے سارے سے ایک نقتے دے کافر مرتا دہ رہا اسلام تو خارج ہو گئے رنا طلاق ہو گئی ہاں جی صدر تو لے کے تھلے تک یہ جناب جی جننے جننے اس جن حمایت کردے رہے راضی رہے اسے شرکت کی تھی کسے طرح دامے درمے سکھنے قدمے اور سارے دے سارے اسلام تو خارج ہوں گئے مرے مرن گے سور دچے تو ایویں سمجھو جی سور مریا سور مریا بھی قسم خدا دی کر کے آنا چنگا ہے۔ ہاں جی انہوں نے جنا حرام جنہیں جنازہ پڑھا مسلمان سمجھ کر خود کافر ہو جائے گا وہ خود دار اسلام تو خارج ہو جائے گا ہر ایمان دسو ایک دیار اسمبلی دا, انج دا آیا ہے کہ جنہیں لکھا کروڑوں کا کافر کر چ تے باقی دے کم دسو سوکی اس طرح اس ملک دے اندر انہ دے ہون گے تے ہو رہے ہون گے جنہاں نال روزانہ دنیا مرتد ایمان تو فارغ ہو رہی ہے لیکن اک ساڈے ملہ ہیں جتھے بھی جان یا ختم دا مسئلہ یا درود دا مسئلہ ہے یا حاضر ناظر دا مسئلہ یا نور بشر دا مسئلہ اون کہانی <تصفح> وچ مینو نے چشتی کافر بناو دی مشین لائی فرتا کافر بناو دی مشین لائی فر میں بناون دی مشین نہیں لائی میں کافر نو کافر دی مشین لائی ہوئی بناون دی مشین سکول ہے سکول بناون دی کافر بناون دی مشین ہے اور میرے کول کافر آکھڑ دی مشین ہے اور وہ او بھی میں کنو آنا جڑا کافر میں مول شوکر سیالوی صاحب خانوال مناظر تھی میرے مقابلے اج میں فون انہوں کی تا. اب میرے فون ریکارڈ اس فون دیکھی ریکارڈنگ ہوئی پئی اجڑا ہاتھ نہیں بیٹھا میں میں آخر جی حضرت جی تسا تکفیر تو تک کتران دے جے یعنی کافر نو کافر آخر تو کترا دے جے یہ دسو بھی آئے اسمبلی تے جو کچھ پارٹیاں رل کے سارا کام کیا سارے عوام چو چو جڑے جڑے اس کام تے راضی مطمئن ہے خوشی دا اظہار کر رہے سن مٹھائیاں ایک دوجے نوا رہے سن یہ تو نزدیک کافر مرتد زندیق ملد دارہ اسلام تو خارج ہے لفظ بھرے پار بار بار یقینا یقینا یقین جی میں کرا میں مشین لا تو ہوں جناب کیوں آخی جانے نے آخر جی ہوں تو چا تو چا قرآن کا انکار ہے چاکار ہے قرآن یعنی جہی میں گل کی تلو اس ایک کنے لکھاں کروڑوں کافر ہوئے ہوں تے علاقے پیپل پارٹی دے ہون گے مجرم لیگی ہو گے حکومت بے حامی ہو گے ہر طرح دے اتنے کوئی ایم کیو ایم ایل خنزیر اتے کنے خنزیر اس ملک دے اندر روزانہ کافر پہ ہوندے ہیں ہوں حساب لو سرف گل ا کہ میں کافر نوں, کافر کی چڈنا باقی کہہ دیں ہوں مولیاں مطالبہ کیتا ہے اسمبلیے کیا جنا اسمبلی جنا جنا جناب ممبر نے اس لی حمایت کی حمایت کیتی ہے وہ نہ اہل نے آئین کے مطابق نہ اہل ہے یعنی یہ ای فتوا یہ لایا کہ وہ نہ اہل نہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہر کیسی عجیب گل کہ کی کیسا عجیب فتوا ہے کہ وہ نہ اہل یہاں خندیرہ تو بندہ پوچھے خرویروں یہ دسو بھی قرآن شریعت اسلام کہڑے امام نے اج تنہائی فتوا ہے کہ جی کوئی بندہ کوفر کرے تو اسمبلی تو نہ اہل ہے کیا فتوا یہ ملتا ہے پہلی گل وے کیا اسمبلی وے چھ جانا بھی خود جائز ہے کیا اسمبلی ووٹ لڑنا بھی خود جائز ہے میں الحمدللہ اس تحقیق تے پہنچیا تحقیق کر کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اسلام واسطے تے بھاوے غیر اسلام واسطے ووٹ لڑنا تھڈو کوفر ہے لو آج یہ بھی مسئلہ تھوڑ لو نو سنا چ سمجھا دیں میں جمے دے لاہور سمجھایا ہے. ووٹ اسلام واسطے لڑنا بھی کوفر ہے یعنی لینا ووٹ تو ووٹ دینا تو گئے اسلام واسطے تو ہوتا. سارے تو سارے پتا کوفر ہے وہ تو خبر لیکن ہوں رولا اس گل کا سمجھاؤنا ہے رولا یہ کھڑنا ہے بھی آیا اسلام واسطے ووٹ لینا دینا کیونیں کفر ہے یہ مسئلہ سمجھا منا. ووٹ دا مانا یہ ہے کہ کسے دی رائے جائے بھی تیرا اس بارے کی خیال ہے ہونا چاہیے یا نہیں یہ مطلب لال سمجھ سمجھا رہی ہے کسی تو رائے لینی ہے بھائی آ بندہ ہوئے یا ہو چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہی دی اسلام واسطے ووٹ منگن دا یہ ماننا ہویا کہ لوگوں تو رائے لو کہ اسلام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بس ای گلور چکر ہوفر منگنا بھی کوفر دینا تو نورانی نو سنی بیٹھا نو سنی بیٹھا سکولی ملونڈے سنے نہیں دین دی روح جہی وہ تیرے سامنے پہ رکھنا میں منازہ جتی بھی بیٹھا تو اگوں تو بھی میرا ہمیشہ واسطے چیلنج میں ثابت پیا کرنا اس گل نام ہن ثابت کر دینا کہ اسلام دی خاطر ووٹ منگنا تے دینا کفر نے کیوں اس کا مطلب ووٹ منگنا کا مطلب بے, بے کہ ہاں بھائی لوگوں اسلام ہونا چاہیے یا نہیں غور چاہ کرو تے خود دے کفر کیوں کہ اتنی گل کرنی یہ تے سید الانبیاد اختیارچ نہیں تو ساں ساں کون ہے جدو اللہ تعالیٰ کوئی قانون حکم اتار دا سی نبی پاک سرکار نے کبھی اپنے صحابہ اور اے پوچھا سی کہ ہونا چاہیے یا واپس کر دیا اما وزا ہاتھ کرنا یہ تو گل ہے سمجھ ہی کون نہیں رہی دینج ہی کون یہ فتر کسی نے یار صلی اللہ تعالی طرف حکم آیا ہوبو بکر صدیق صاحب کرام نزور نے پوچھا کہ رکھ لوا چاہیے جی کہ واپس کر دیا اچھا جدو نبی سید و لمبیاء اللہ دے محبوب نہیں پوچھ سکتے ہر صورتیں چاہے اُنہ دا فرد بندہ سی کہ او دین اور امت دا فرد بندہ سی کہ قبول کرن ایک ساڑی اختیاری شای ہے ہی نہیں اختیاری, اختیاری اُنہ چیرے جنہ چیر کافرہ جدو مومن ہو گیا پابندہ جیم ایمان لیاون تو بعد وی فیر آل احسان و اختیار قبول کرن دا اور رد کرن دا قبول نہ کرن دا تو پھر کافر تساڈے تو فرق کے ریا۔ اللہ تعالیٰ تا قرآن فرمایا ایمان والوں کا کام یہ ہے وہ کہے سمعنا و اتانا غفرانک ربنا و الیک المصیر ایمان والوں کا ایک کام ہے وہ آخر سنے اتوانا اور مان لیا یہ نہیں اللہ تعالی نے اختیار رکھیا کہ ایمان والوں کا یہ کام ہے کہ وہ نبی سے کہیں ہم دیکھیں گے سوچیں گے لینا ہے یا نہیں وہ سمجھ نہیں جو لگی تو میں انہوں دلے ملونڈیاں تو حیران ہاں جہے اسلام دی خاطر ووٹ منگی کروں میں شک پہ انہیں قسم خدا دی کر کے پتا ایمان بھی نسیب ہوا کہ نہیں کا فلاب تو کوئی صاحب یہ جو کچھ دی بخشش دی دعا منگو شالو ایمان مر گئے کسی کی رائے لینی ایک ہے اسلام دی خاطر ایک ہے اسلام نو چلاون والے شخص دی خاطر جی اسل پچھے مسلمانوں رائے لئی جاندی سی نا تو او شخصیت واسطے سی نظام واسطے نہیں لئی جاندی اونتری دے نہ نہیں پتا اسلام آستے رائے نا کی مطلب ہے قانون اسلام ہر صورت میں نافذ ہوتا تھا مسئلہ مسلا ہوتا چلاوے کون رائے پوچھی جاندیسی. ہاں سائی اسلام چلانے کے لیے ابو بکر ہومر ہون ہوسو اگلے دیندے سن یار فلانا ہو اور کوئی مائی دیرہ سو سال سو سالہ تاریخ دے اندر اے ثابت کر دے کہ نے اپنے اسلام دے نظام دی خاطر لوگوں کو رائے پوچھی ہوئی ہاں اسلام ہونا چاہیے یا نہیں جہاں تاریخ ہی چو اے گل سابت کر دے کرونے اولا میں وڈ کے کتنا آ کے سٹ چیز کو بٹھا گل ہوے اکل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں اکل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں رحبر ہو زنو تخمی تو زبو کارے حیات فکر بے نور تیرا جزب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شبے تارے حیات اقبال فرماندہ ہے اے جیڑی اکل اکل بے مایا اور جیسا کل کول اصل سرمایہ ہی نہیں سمجھاڑا دین نو سمجھاڑا سرمایہ ہی نہیں اے اوتری اکل جدو رہبر بنے گی تو کی حال بننے رہبر ہو زنو تخمی ایک کے وحی خدا دیتا بیدار رہنا ایک کے اندازے اندازت سوچا دے پچھے رہنا اقبال فرماندا ہے او جڑے اندازے تے زن تخمین دے پیچھے چلن والے راہبر ہیں یہ بیڑا غرق کر دیں راہبر او ہوندا جڑا اپ اپنے اسلاف دے عمل اسلاف دی سوچ اور وہی خدا وچ فنا کر چھوڑے اور راہبر ہے او خطانے خطا نے او ہن نہیں پٹھے پاسے جاوے گا کیوں کہ اسلاف جان تے ہو وی جاوے تے اسلاف راہ حق تے نہیں لحاظ ہے یا پھر راہ حق تے میری گل سمجھ نہیں آئی نے ستیہ کٹ کے بول جاند توجہ بولو ذرا سبحان اللہ بحال ہوں میںابت کر د کہ ووٹ ہر طرح کا کوفرے حرام بھاوے کوئی دہی والا لین آئے تو میں بے داڑی آ جتیاں وقایا جی ووٹ نہ دیا جائے کسمیا پیادہ جی جی ایمان بچا جی نہیں جا کو چو چرا کرے ٹان ٹان کرے میرے سامنے چکو بس اور مینو اگر یہ کر دے کہ یہ ایمان کفر نہیں ہوں آدر اسی گل سے حرام چھوٹی گل ہے میں کفر کی گل پہ کرنا بڑا, بڑا واوع کی تھی بیٹھا اور پھر ایک, ایک تو ہے نا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہوتے تو ہے کوفر مجرم لیگ کو ووٹ دینا وہ تو ہے ہی کوفر جنہ ووٹ لینا ہی اگریز کے قانون کی خاطر انفر کو نہیں گا سکتا انہیں آخر بھی ہم پاکستان کا قانون چلائیں گے میں انہوں کی گل نہیں پکڑتا انہوں ووٹ دن والے ہے ہی بئیمان نے لین آے بئیمان نے سارے مرشد امام شردی اللہ تعالیٰ امام الایا نے فتوا دٹو دور چپ نے یہ کیٹھا کہ اسلام واسطے ووٹ منگنا منگنا بھی حرام کفر تے دینا بھی حرام لیکن فرق صرف کہ جڑے اس طرح اسلام دی خاطر ووٹ دے لے ہیں کافر قرار حتمی طور سے نہیں دے سکدے کیونکہ لزو میں کوفر پہ ہوں اتنے التظام کفر نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہیں جان بوجھ کے کوفر سمجھ میں کوفر ہے انہیں بے سمجھی دے اندر لیکن ہوں میں مسلا دتا سمجھا ہوں جڑا کرے گا لادمر کافر ہو گیا ہوں کچھ ایش نہیں رہی ہمارا بادل حکیلت دلال میرے سنگیو ایسے ایمان سوز تے اکلا نو, نو تباہ کرنے والے دے دور دے در اصل بریقی سمجھنا چاہیے اصل بنیادی مسلے سمجھنا چاہیے جس نال بندہ اپنا ایمان محفوظ رکھے میں اس محفل دے اندر ہو یہ بنیادی مسئلہ سمجھانا چاہنا جس نال جسا ایمان محفوظ ہو جائے سیانے آدھے نے ڈاکو ہمیشہ گھر قیمتی کیمتی سامان چکد میں تھنوں ایک مثال اتے دینا تو اگے چلنا جسے تاری حکومت مولیا ساری محنت سمجھ آ جانی ڈاکو بڑ گیا کسی کا سونا چاندی سامان قیمتی جو ہے وہ بھی چک لیا ان ماوا بہن سارا عزت بھی چک کے لیا گیا جہا چوکیدار سی نا ہوں صبح ہوئی نہ مالکان پیا کر گھر والوں جان پوچھا کہ یار تاکہ بجتا رہا تنجا تھان بایا کاستے بایا ہے کہ دس میری محنت جی ہے نا اسو میری تنخواہ وداؤ بجٹ میں اضافہ کرو کوئی کیوں میں ویختا تھا پیا بھی ماوا بہن جمان لیکن میں کوئی بےغیر سو بےمان سلے اصلا لے کے تھی کھوتی کے کلے بیٹھا رہا میں خیا جو مرضی ہو جاوے میں کھوتی نہیں جان دیں میری میری تنخواہ بداؤ میں حلال خور ہوں کوئی حرام خور نہیں میں آخیا میری جان تے چلی جاوے لیکن میں کھوتی درسے ہاتھ نہیں لاؤ دینا نہیں لاؤ دیتا ویخ لو او کھڑی جی اے مثال جے تہاڈی فوج تواڑی حکومت تہاڈے مولیاں تے پیراں دی کہ انگریز یہودی او ماں واں بھنا عزت دین ایمان مال جان ہر شے لے کے لے مزا کفر دے نظام دے خلاف یہودیت دے خلاف کو جوان قلم چھٹا میرے خلاف گجران والے اتنے خنزیران دا ٹولا دا وہ بھی ای بناوٹی مسلوئی پیر نے تو میری لگتی انہوں کی میرے نال لگ میری تو انہاں نے جناب نا یہ گھلے سوال بچتی آدرت حضرت اس کرنی دند نہیں ترٹے حضرت حرانو جو جوش آیا رسالہ لکھ مارا بڑا جان رسالہ کی لکھا کاڈے کتنے ہوش کرو جڑی میں گل کر کے بند کے پترا کوٹ کے اپنے آپ کر لیا کرو آخنا دسنا پہنا میں جڑی شاید حوالہ دینا اٹھ کے آپ کر لیا تمہیں اگلے دن آخیا میں <اللہ> آر دندان شکنی کا خاجا ہوا اس کرنی کی دندان شکنی کی تحقیق اور سمجھ کا یہ آلم ہے کہ آپ نے جب دست خط تھلے کیتے ہیں تو کی لکھا کا بھکاری الفقیر القادری ابو صالح اللہ ما محمد فیض احمد ہوئے سن یعنی اپنے نام لکب آپ ہوں اصول تے اکل تے اس چیز دا نام ہے بھی جدو اپنا نام لکھو کوئی لقب نہ لکھو حکیر اس طرح دے نام لقب نہ لکھو جس نال آج بھی ظاہر ہوے پیر امام شالج پال غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دست خط فرمے سنتے مہر شریف آپ البدل ابا سد محمد امام شاہ اللہ... ہاں سدکے جاوا سد کے حضور موہر مبارک محمد, محمد رسول اللہ. اللہ. اللہ. اللہ اور رسول اللہ حضور کیوں لکھتے سن تارخ کی خاطر کیوں حضور دا فرد اسا, کہ حضور کا فرد بنتال کہ میں اللہ تاں رسولا میں مین گے لیکن تیرے میرے واسطے تو جائد نہیں کہ اپنے آپ اللہ میں آ کی جائیے اور میں آکھا مولانا فضل فضلے احمد چشتی صاحب میں آ گیا ہوں کی علم آیا کی اکلائی آئی ساری زندگی ہزارہ کتابہ لکھ لکھ کے اینی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے آپ کی د کلم چشتی دے خلاف پیا اٹھتا ہے اور پھر سنو لطیفہ کیسا عجیب میں قسم خدا دی کر کے بھی اس کتاب نو پڑھ کے اکڑا بندہ ہسے جی گا کہ نائن لکھ دے چنگا تھی یہ لکھ کے آپ فس گئے انہوں نے پتہ نہیں سی کہ میں کھن خلاف پہ لکھنا میں کی پہ لکھنا خود نو یہ پتہ نہیں میں لکھ کی رہا استاب حضرت ہو یہ لکھا کہ پہلے ساتھ اتنے لکھا دندان سیکنی کی تحقیق یعنی یہ تحقیق کرنی ہے بھی آپ نے واقعی دند توڑے نے اچھا تے ویچ لکھا کی پہلے توڑ کے حوالے پھر اگے دلیل دکھے بات یہ ہے کہ بھائی آپ عشق غالب ہوا ہے عشق تے غم نال نہ دند اپنے آپ جھڑ پائیں گے ایمان لال میں پڑھ کے آفا نمبر پندرہ دلیل منصوری جب شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائیوں نے دار پر سے کھینچا تو ان کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا تھا اس سے نقش انل حق پیدا ہو جاتا تھا اس عجیب روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ ویس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانت توڑے نہ تھے واہ واہ صدقے جاوا تیری ساری زندگی دی درس سے حدیث پڑھاو تو بھی سدکے درس ہے قرآن پڑھاو تو بھی صدقے تے در سمجھ مبارک رہ گئی ہے کہ حضرت پیاخن توڑے نہ تھے بلکہ اس رشتہ مانوی اور تعلق روحی اور عشق و محبت کے سبب جو ان کو حضور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا آپ کے دندان مبارک خود ہی جھڑ گئے تھے بہت اچھے یعنی سخت شاسی دنگ وہ جھڑ گئے مولانا فرما رہے ہیں اکھاں کیوں نہیں گئی جہیا کلیا سن میرے ربا میرے مالک اچھا اور سنو ہوں دا مطلب یہ نکلیا بھئی دو گلا ہو گئی ایک دند تولنا لکھے کہ پتھر سہیل یمنی لکھیا در آ کے لکھا بھی وہ پتھر آ حضرت ویس کرنی دربار تھلے پیا جس پتھر توڑیا نال توڑی سی. دسو کیڈا تضاد ہے ادھر پتھر پیا جی جڑ گئے پتھر کس کام یعنی جی جڑ گئے توڑے نہیں جہ جی توڑے نہیں تو جڑ نہیں گئے یہ جی تضاد بیان کن وہ ایسی صاحب کی سمجھیا سی کہ چشتیے میں گل کر گیا اور یہ ہوا نہاد مولی جناب وہ سوال لکھنے والے خنزیر جو ہیں وہ تو خنزیر چکلے پر سوال لکھے نے میں انہاں دے ذاتی طور سے حالات جاننا زمانے دے خنزیر نے ہو بے غیرت نے دین دے, دین دے قاتل دشمن نے ہی سکول روزانہ انہاں دے سکولوں کے چکلے اچھے پے نی یہ یہودیت انہوں دے, دے گھر گھر لکھ چڑیا یہ اگوں بیٹھا سی بچارا میرے خیال کے کریا والے نے آ کے گل ہی کون نہیں لایا آیا تر سال آیا یہ پتا نہیں تھی کہ چشتی کی گل ٹوٹنی نہیں تیرے کول کتنے بیٹھا بھی کر کے میری جان ہے لاکھ ویسی جیسے رول نہ چیز کی گل کا توڑ پیش کر د میری نمان ود کے کتے آ کے چی اور سنا یہ وہاں بھی تے دیوبندی تے شیعہ بال نہیں وہ تے بال جنہاں کھوڑ حق نہ ہوئے وہ بال ہے وہ بالا نال ہاتھ گڑا یہ تے اللہ دے فضل نال میں تیرے پڑا من جو کا بیٹھا ہاں حق والے کبھی ہاتھ نہیں کٹائے جا سکتے مولی اشرف سیالوی صاحب شاہ خل حدیف منیا ہے مسلمان کے نہیں قسم خدا کی کر کے نہ منازرے ان فیصلہ بھی کرنا پیا اور میں نے اس تو بعد خط لکھا ہے خط میرے پیا میں نے خط لکھا اس خط دے اندر اس مننا پیا ان کہ جڑے کوفر تشاندہی کی کوفر ہے, ہے مدرسے واقعی کفر ہے. میں تو بارت پڑھ کے سنا کیا ویکیا جی لکھا کم محمد اشرف سیال ذاتی پینٹ کا لکھے ہیں محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشاندہی ہے کہ یہ کفر ہیں دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں خاص تنظیم سے منسلک ہیں یہ نہیں ہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں ہے جو نصاب میں شامل کتب کے تمام مندرجات کو درست اور برحق مان کر اپنے طلبہ کو وہ نصاب پڑھاتا ہو اعتراف ہے کہ نہیں بولو تو میں کیا آتا تھا ان اگے کی ہے ان بچن آستے ہیلا رہا یہ خدشہ کہ اگر سواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کرم مدارس میں پڑھاتے تو یہ سراسر بدنی اور بدگمانی ہے جس کا کوئی صحیح منشا موجود نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ نصاب تجویز کیا اور دینی مدارس کے طلبہ پر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے جب تک یہ ڈگریاں ان کے پاس نہ ہوں اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سنبھالتے چلے جاتے اور سر سرے سے سنیت کا سفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ درپیش ہو جاتا ہوں اے جی جواز کی وجہ کی پیش پیا کر پڑھا مدرسے پڑھا بھائی حکومت مدرسے پڑھاو حکومت سیٹ نہیں دابیا کو لہٰذا کو فر پڑھا لیے تاکہ سیٹ تے مل تو مل جائے ضروری ایک نظر ایک نظر ہے بس جی ہاں اتوں کسی مسلمان اٹھاؤ جڑا مفتی نہیں شاہیف نہیں وہ جٹ جا بند پوچھو یار یہ دس کہ حکومت والے اگر آخر کہ لکھیا لڑافر لکھا پڑھ پڑھ یہ بول تنسیٹ سیٹ دیا ہزور کی دی توہین لکھی کھڑی چلو چھو چو اس گل حضور پاک جزات کی مثال کیوں دے کسے نو پوچھ لو کہ اگر کسے بندے نو سیٹ دین تو پہلو حکومت کہ آ کے لکھیا لکھا کھڑائی تیر پیو بارے کہ تیرا پیو سوار ہے تو تم اے لفظ پڑھ کا پڑھ چ پڑھ کے تو سیٹ لے لو پڑھے گا سچ ایمان بولیا پڑھ لگی بس یارہ یارو قسم خدا دی کہانی نبی پاک گالا دینیا اللہ تعالی شرک کرنا قرآن کی بےزتی کرنی اس واسطے ٹھیک ہے کہ سیٹ ملتی ورنہ بھا بھی لائے گا اور میں کہا ظالموں جیڑی سیٹ کفرتوں بغیر نہیں لب دی اوہ تے سیٹ ملنی ہی وہ ابینوں چاہی دی توجہ نہیں فرمائے جیڑی سیٹ نبی پاک دی توہین کر کے لبے صحابہ دی بے عزتی کر کے لبے پرانے مجید کی مخالفت لا کر لا کے لبے لا ایسی لانتی سیٹ جیڑی ہے وہ لبھی کسی نو کسی مرزائی نسے وابی نی کا پشاب جانا چاہیے سمجھ نہیں لگی میرا تے مذہب ہے یارو میں غلط ہوں تو دسو میں غلط ہوں بئیمانی سیٹ بئیمان لبے ایمان والے سان سارے جگ دی کروڑوں سال بات شاہی نبی پاک دے چھوٹے جہ مست دے خلاف لبے تو اصل وہ بھی لینا گوارا نہیں کر ساند سبق ملے کروں تیرے نام پاؤ فروتے نام نہ بس فسے جا تو جاؤ فی نہیں جی جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑو جہاں جو ہے کوئی نا بولو چال بزرگ سڈے آدھے سڑو مسلمان سارے جہان دی بادشاہی ملی تے قربان کر رب رسول نام تے قربان کر چوڑی تھوڑے دکڑے تھوڑے کسڑی ہلا نام مفت وکار ہاں تادڑی ہوتی میں بہتری ہاں تادڑی ہوتی میں پودڑی میںکھا گا آخان گا خدا دا نا جے سنی ہونا نہ اپنے لائیے کہ سنی سن جڑے پہ آدمی سونا سیٹ تے سیٹ تے تیرے نام تو مفت وکن والے کتوں کا ادب کرنے تے کتا چی تو لمبیاد دی گستاخی کر کے سیٹ لینے واہ بھائی او خدا کا نا جو سنی نا بس جو مرضی کرو سنی نا kalo. مسلمان تے سنی دو لفظوں بدنام کر جاؤ جو مرضی کھلی چکی سجنا مینو اگر کوئی آکھے نہ <donors> فوج تھا اسمبلیٹ سیٹ نا تین کروڑ روپیہ دنیا تل کے تھا فوج چمبلی سرف پیشاب کر سیٹ تو با... بعد سیٹ رکی صرف پیشاب کرا میں کسمیا پیا نہ جب ہے قدرت میری جان ہے कि मैं अपने पिशाब की भी उंगा पीरत उल जाव अपना गैरत नहीं कुछ है तुस बंदे बैठे रहो صحیح سمت تے ضرور دے جی تو آپ ہی آتے جی فلانے گھر جانے میں اتنے پیشاب بھی نہیں کریں یعنی تس اپنے دشمن دے بارے آخر جی میں اندر گھر پیشاب کرنا بھی گوارا دنیا دے دشمن انج تے اللہ رسول دے دشمن نہ ہو میں لما چوڑا صاحب دی جو، کتاب کا کی جاب دینا مجھ دی دور نہیں خود میرا ایک کتاب میرا جواب دی. بس صاحب نو آخو کہ تنے کتاب دے خلاف ایک کتاب لکھو اگے پہ لکھ دوں حضرت سولہ سطح فائدہ مولانا عبداللہ اللہ انصاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب میرے حاجل آبدی اور میرا حج میں تاریخ فرماتے ہیں نام اور میرا جو میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواہ جو کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ محبت و مودت پر ہے اسی لیے تو چار دانت آپ کے ٹوٹے تھے <laughs> پہلے بتی آپ توڑی دعوائے <laughs> وہ سارے میں بیان کر دے نہیں بتی اپنے آپ چڑ پائے گر گئے تھلے لکھے نہیں چار دانت ٹوٹے تھے جبکہ چار ہی دانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے افسوس غالم کیوں جی پیمان دسو نبی پاک دے چارے دند مبارک ٹوٹے وڈا عیب اللہ گوارا سی کافر نہیں یا کسے بندے بھی آخ دینا سار ویكو صحیح نہیں لگتا تو کافر ہو ہوے محمد محمد دا من ہے جاری سامنے دند ٹوٹے کھلے ایب پیا او ایب پر محمد کھے بنتے ہیں محمد کا نام پہ دستا رب ایب والا کام کوئی پیدا ہوتا نہیں <تصال> جو ہے نا کدھر گیا سوال جہا لکھا ہے نا وہ سوال لکھنے والے تنظیم نے ایک نام نہاد عالم نے نہایت تو ہی نام لہجہ میں حضور سیدنا نہ خوجا کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مندرجہ ذیل جملے خطاب میں کہے سیدنا خواجہ ہوا کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو تو خود پتا نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں تم لوگ کہتے ہو کہ دوزق میں تو کیا میرا تھا یا نہ جائے گا اور خنزیر نے داع مارے میں فیر و من النوبالا کتاب امام زاہبی دے وچوں حضرت وائس قرنی دی اپنی روایت پیش کیتی ہے کہ حضرت وائس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ لو حرم بن حیان نے حال پوچھا حال کیے اپ نے فرمایا اس بندے کی حال پوچھنا ہے کہ جیڑا جیڑا بندہ انہوں پتہ نہیں کہ میں دوزخ جانا ہے تو جنت جانا ہے کڑے پاسے جانا ہے اسے خوف ہے چاپنا رات دن گزاردہ ہے پیا اس بندے دا کی حال پوچھنا ہے انہوں انج دی پوری روایہ تو بیان کر کے لکھ شڑدہ تے اے اعتراست جانا تھی خود خوا جا ہوا ایستے اس خنزیر دے بچے نے انہوں اگو پچھو کٹ کے لا تقرب السلاتہ اس نے لکھ سڑے میرے بارے کہ ایک اندہ حضرت ویسنو تے آپنو پتہ نہیں کیا اللہ دے ولیاں دی یہ شان نہیں ہوں دی حضرت غاؤس پاک نہیں فرمان دے کہ مولا اگر کیا مطلو نہیں بخشنے ہی میں نو تو میں نو نبی نہ کر اٹھاویں میں تیری مخلوق شرمندہ تے نہ ہوا کیا ہونا اگر میں اے منبر روایت پیش کراں خنزیر ہی گا جڑا یہ سمجھے کہ چشتی آتا گا اس پاک قیامت والے دن جنت کوئی نہیں لبنی بخیچنا کوئی نہیں کتنا بڑی خیانت ہے ایمان خیالات دسو لیکن اس اے آلم سنجے کہ یہاں دا حق بن گیا کہ اج کل اتنے فیتنیا دا دور ہے کہ ہوئی کھلی حق کے بندہ تھی کہ جدو یہ سوال آیا ہے انہوں نے پوچھتے کن دے بارے انہوں نے دسیاں ضرور ہونا ہے پھر حق کے بندہ تھی من فون چکر دے یار تو دسکے میں نہیں ہتی تحقیق کیا ہے یا جتھے میں جلسہ کیتا ہے کوتھے تحقیق کردے بھی اثر گال کیے کیسے نے مگا لیں لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی کہ حضرت نے اس احتیاط تو کم کیوں نہیں لیا اگوں کیا کوئی تما سی یا کی حال سی اندر دی حقیقت تے میرا رب بھی جان د لیکن میں نہ جاننا کہ علمی خیانت کیتی ہے دیاتداری تو کم نہیں لیا جی دیاتداری تو کم لیندے تو یہ تحقیق کر کے سٹ منگا کے الفاظ سن کے اور پھر سنو मैं लोग इलाके च आया उधर भी गया तो मैं लोग खिलाफी ने रिसाल मैं इतने आई बोले जिना चेर रिसाला मेरे हथ चाया घर ने दे। मेरे संघियों जे मसायल्ते सौरन रिसाला आ जाना यह दर हकीकत ہی کمزوری ہے جی سڈے چل رہی ہے کیسا کفر موٹے موٹے ہوں جاگ نہ انہوں نے خلاف بولنا نہ لکھنا لیکن ایسا مسئلہ چھوٹا آ لکھتے ان فور کھوتی والا پہرا پیسے تو کھات جہ بھی لان بربادی مناسب واسطے یہ کہ ایک کتاب نہیں یہ خچ کوئی تحقیق نہیں اپنیا تین گلیں لکھ چڑیا تین دند تروڑنا دند جلنا چار دند بگڑے کن زمین آسمان کا فرق ہے جا وہ ایسی آخو چشتی آیا سوال کر گیا کہ یہاں تینوں کہ سچی ہے جنہوں سچی آخو گیا سم لے ہوں میں سجڑوں تمہوں اپنے موضوع کی گل سنانا اس وقت جا مسئلہ ہے نا ساری پریشانی میں خیر پورا جب ہے صحیح تحقیقی یعنی مزید حوالہ جات یہ جواب تو دے جا چون ہے آخری میرا جواب دا یہ کلیا بالکل آخری کتابی حوالہ جات میں حل تک نہیں دتے لیکن جو کچھ لکھا ہے اس دے تبصرے اس دے اوپر میں جواب انج دا دے چھڑےا کہ او ایس حساب ہو 70 سال عمر اللہ تعالی تو ہور وی منگے نا تے پھر بھی اس گل میری دا جواب نہیں آ سکنا میں کنا تے واگا سٹنا تے بالکل کھلی چھوٹی پہ دینا لیکن اینا میں ضرور پیاں نا اینا میں ضرور پیاں نا کہ میں تسلی نال تے منج کوٹا گلا لاہور جمعے تے ایس وقت میں جناب یہ دسا کہ میرے تو تلاق نکاح نماز واسطے مسل ون گے اربی دانی کے اندر بھی میرے تو سہ پیش رو ہو لیکن جیڑے مسائل مسلم درپیش ہیں ان مسائل دے اندر میرے بہن والا ہی کوئی نہیں ود جان والا تو دور کی گئی جہاں دل امت فسی پئی اور خود مولی فسے پین! قسم و دی قبض ہے جانے اینا مسائل دے اندر میرے پوری دنیا دے مالی بہ نہیں سکتے ود جاننا تے دور دی گل ہے کیوں کی اے میں کسی فقیر دے سینے حاصل کیا ہاںگاہ ساڈا کلندر اقبال ہے قوم کیا چیز ہے قوم کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بے چارے دو رک کے امام ایک کبلا خالی مسلے کی امامت اتے کم نہیں آ سکتی اتے درسو تدریس زارہ با یدر کم نہیں آ سکتا خدائی و کرم نبی پاک دی نگاہ مبارک تے فکیران دی برکت جس کے نال کائنات دے مسائل سمجھ انج نہیں آ اب جی مین شوکر سیالویس آخر ان آخیا جی تیری سال آتا تحقیق ہے اچھا ہوں پوڑنے مسلیا تکھ کے بھیج ہر شہ سانوں بھی پتا لگے اصا تحقیق کریے اصل تیر کھاد میرے کو بریا پیا فون سن دو اچھا کہ تیرے خادم آ یعنی ہوں مینو یہ نہیں کہ انہوں نے میں خادم بنا کے خوش ہوں باللہ من منالک اللہ تعالیٰ من معافی دے میں د دین دا خادم خاطم بنا بس لیکن میں کہ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نار میرے نار پیان. حقیقت کھلے گی اور آخ کے واقعی سچ یہ ہوئی جنہ تو پیانا ہے تو تیارنا ہے باقی یہ ہوئی یہ ہوئی حالات ہوئی مشکلات ہیں ہون دین دے پہنے استفاہ اسمبلی چو استفاہ دےو کازمی بڑے دا پوتر استفاہ پہ دین دےو مدر فید مدر فید استفاہ پہ دین دا ہے تو فلانے آکن اسلامی ندریاتی کونسل سے استفاہ دو میں کہا بس تو سا ہون پہ دین جے میں چروکنا آخ دا تھا. انوار لو مدرسیالیا رل کے شوکر صاحب رل کے سارا میری تحریر کا جاب لکھ کے من گڑے آیا پیا نے میرے ہاتھ جواب دین کی کوشش کیتی ہے جی اویس اویسی نے جواب دین کی کوشش کی اسی طرح بھی, بھی کھلیا ان لیکن اینا بیچ لکھے چشتی جو, آندا چھڑو دے حکومت جو باہر نکلو تو چاریے سننی پھر بھےڈا بکری چار ہی اتر دے میں پڑے پڑھیا کسم خدا دی میرا دل رویا میں آخی جانے جی کیا بکری چارنا نزدیک سنت رسولو کتھے پہنچ گئے ہو مول بیٹھے ہو سامنے ارل کے لکھا ارل کے مگر سکنم والے پورے ملک والے ارل کے لکھا میرا جواب لکھنے کی کوشش کی کوشش نہ نامشکور ہے میں کیا نزدیک قانون چلاو آردار حرام آرام کھانا کفر قوم والا استعمال لٹاؤ والا ڈاکے مرا والا وہ کرسی تے تک عزت والے دا چو نہیں اور تے پوچھ دے جے میرے نزدیک بکریاں چار والا مزدور جگ جا بندہ حلال ہلال دیرو کھاندے کھانا یہ جتیاں بھی تھندالا نالوں چنگیاں نے وہ قمت ابو جہل نال جہنم سڑن گے یہ محمد اربی کی امت جانے پہ یہ مطلب یہ نکلیا واقعی گل ٹھیک ہے یہاں اچی سیٹ نے برباد کیا کیونکہ سیٹ تو ہوں دی اچھی ہے نا اس واسطے وہ عزت پائی بیٹھا ہے زال ماں یہ سیٹ نہ ویخ یہ قیامت والے دن کی مار پیٹ ویخ میرے مستفا کریم فرمایا ہے ہر نبی بکریاں بھی چاریاں اور ہاتھ چاہ بھی رکھے جی یہ امتی حضور سرکار دے زمانہ اقدس دس چکے پرلے پاسے کیسر کسرا کی سن ان شاہی ادھر حضور پاک بکری چار اے ظالم میں آخنا سی ارادہ ہے ابھی سارے بکری جاری اصل چلے سر کسرا والے پاس میں پھر فون کیا شرف سیلوی سال وہ بھی بھریا پہ اسے فون میں کیوں جی جدو میں جواب دتا ہے نا بس چوپ دند سیتے گا منہ سیتا پھر آپ تو نال لے کے چلو نا میں کیا جی یہ چلنے والے بڑو میں آ رہا میں نال لے کے چلا کدھرے کو میں دریائے ستلوج ڈبن جانا نال لے کے چل دا کوئی معنی نہیں ہوں جو میں دس رہا تو بیان کرو لوگوں دسو پاسے چلنا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ سارے اٹھیے اٹھی کے آئیے اٹھو جی چلیے چلن کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی وہ سب اقدام اللہ تعالیٰ جو فرمایا تے قدم اللہ جما دے گا تو اس کا مطلب نہیں کہ بیٹھے جی اللہ <سلام> تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد شکست نہیں اسی طرح چلن دا مقصد یہ کہ جی کوئی بیٹھا ہے وہ دینا کم کرے حق بولے حق دسے زبانی جہاد کرے اصل شہ زبانی جہاد پہلو نبی زبانی جہاد کر دین پھر کافر گل پیند ہاں پھر اللہ تعالی امداد کرتا ہے انہاں تو محفوظ رکھتا ہے انہاں نو توجہ ਨਾਲ ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ غرض سنگیاں نہ حلی کھلا ہے یہ نمک چونو چرا ہے یہ نہلی مکھلا ہے ی نمک چونو چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے بزرگ فرما نے العوام کل چارمت کہ انہاں نو انہاں اللہ تعالی تربیت دسا بھی ہوکری ادھر جیویں سامھنا اور اسی طرح امت دی نگرانی بھی اوکھی بڑی دی. اینا دی تربیت میرے کو سیکھ لو تربیت آپ پہ کر لو کر کے نبی حکومت والا ڈنڈا بھی رکھ د پھر عوام الناس دی تربیت فرما دوام ہوئے تے تو جانور جی وہ بکری بھیڑ کوشش کر دیئے کہ اے تھوڑا جا میرا سر دائی مالک جہا اے اجن منہ کرے تو میں ادھر منہ مارا ایو حالت پیرا ساڈا اسلام دی حکومت کدرے تھوڑی جی ہٹے کیا ان کا اپنا اسی طرح یہودار اسی طرح مسلمانوں دا اپنا ہر قوم دی تہذیب وکری ہوتی ہے اور ساری اسلامی تہذیب قادے تو بنتی ہے ساری اسلامی تہذیب دا خلاصہ دی شریت اور سیرت ساری تہذیب ساڈے نبی دی شریعت اور سیت اقبال فرمانا کلندر لاہوری اصل تہذیب بست دی اسل تہذیب اصل تہذیب بست دیش اصل تہذیب بست دی پرماد تہذیب اصل دین ہے اور دین کی ہے کیا مطلب ہوں تم سمجھانا کہ انگریزی تہذیب دا مطلب کھی بی سیکولرزم تو سیکولرزم کا معنی مان ہے لا دین لا دین معنی دا مانا دکھا دنیا بھی دنیاوی معاملات دے اندر دین دی کوئی گنجائش کہ نہ ہوا سچی بولو یہ شرارت کیوں کس واسطے سچی بولو یہودیاں شرارت کیوں کھی اس واسطے کہ یہودی جے ان دے نا کہ سارے دین اسلام کرو کس نے لڑائی پہ جانی سی وہ آخیا انو نوں زہر زہرواو ان جو کہ لڑن تنا یہ آکو میاں دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں اندر چھتی آ جانا ٹھیک ہے بابا دین علحدہ ہونا چاہیے کنج بھی مسجد بھی پا لو نماز بھی پڑھو مرضی داڑی بھی رکھو پگ بھی رکھ لو اجتماع بھی کر لو ملاد بھی کر لو یارویں بھی, بھی کر لو جو مرضی کر لو لیکن یہ آپ اپنا ذاتی معاملہ ہے نیا مسئلہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں نہ حکومت دین نہ دین نہ معاشرت چ دین سوچ تھی پہلے نمبر تے سینسی انداز فکر سینسی ہو سیکولرزم نا اس بنیادی اصول جڑے بنائے گئے ہیں ان پہلا یہ رکھیا گیا ہے کہ سوچ بندے دی کیڑی ہونی چاہیے سینسی مذہبی نہ ہووے سینسی سوچ انداز فکر سینسی انداز فکر سینسی رکھے گا نا بندہ مذہبی نہیں ہووے گا وہ کافر بن گیا ہے خدا قرآن کا ادھر و منکر ہو گیا او او او او کیوں, کیوں؟, کیوں؟ کی اس دا مطلب بے سائنسی انداز فکر دا کہ جو سائنس اور نیچر اور تیل آتے وہ منو جنو میں خدا فرماے بھاویں رسول فرماوے قرآن فرماوے جو مرد جہی گل تھی سائنس نہیں ہوں دی انو لہذا مرنے تو بعد کی ہونا ہے اتنے سائنس بڑے وکڑے گی کھین اقل پہنچ سکتی ہے سوائے مان تو چارا ہی نہیں تے اللہ دے نبی دی اکھ جا یہ <سؤال> سونا نبی فرما سکتا کہ میں اس ممبر سے کھلو کے ہاؤز ایک اوسر ویخ رہا سائنسدان اوتری کا جڑا ہے وہ اپنی ٹوئی دچھے نہیں کر کے رکھیا گیا سائنس اور اکل منے تن جی گل تیر سائنس سے اقل کے احاطے آئے من ورنا نہیں ایمانس شرتے جو منو لگائی غیب نو من تے غیب نو اکھنے جڑا عقل تو وی بالا تر ہوے حواس تو وی بالا تر ہوے نہ حواس اتھے پہنچنا کل اتھے پہنچے اتھے سوائے منن تو چارہ نہ ہوے اس خدا رسول نو منیا کہ اپنی عقل نو منیا توجہ نال عقل نو منیا نا تے مومن کدا ہویا لادین دے کھلے اس نو جڑا سو بچہ رب رسول دی گل اپنی اکل دے ٹورے اپنی رب رسول کے پیچھے نہ ٹورے ایمان نیری سمجھ چو نہ آستفا کی نو قربان کر دے تا ایمان ہے توجہ ایمان ہے ماننا ماننے کے اندر یہ ہے سمجھ آئے نہ آسلیم ساڈا کلندر اقبال فرما ہے اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق مولا علی مشکل کشا فرمان نا اگر دین اکل دے تابع ہوندہ نا تے اصلا حکم کردے دے موزے پاونڈ آڑے بندے نو کہ وہ اپنے پیران دا مسا موزیاں تے تھلے آڑی تلی آڑے پاہتے کر دا پیران تی کانڈ دے نا کر دا کیونکہ زمین نال تے تھلے آڑا پاہتا لگنے تو جس مندے موزے پاہا ہونڈ مسا کندر کری ہے مطلب یہ نکلیا اکل آستان پیچھے چلنے والے اس لوڈی د تابے دار کدی حضرت بلال نہیں بڑی توجہ نہیں ہو فرمائی ترا ڈٹ کے جا بول سب لوگ سجنا گھر اللہ ہر سطالبہ تیرے دماغ ذہنت چل آئے نہ آئے تیری سائنس اکلے ہاتھ تک کرے نہ کرے ساری گل ہر سورت من لے اور ویسے, بھی ویسے بھی بندگی گلامی کا میں مثال دینا وہ اللہ رسول اللہ تعالیٰ ہوا تو رسول پاک ہوا وہ مالک ہوئے ایمان دسیا جی اگر کوئی بندہ کسی کو ملازم ٹھہرے ملازم کھلوتا ہے مالک کو آدھا ہے فلانا کام کر وہ کھوتی کھو لیا وہ اگوں آ کے سر کیوں مجھے سمجھائیں کی کرے گا گٹ آؤٹ نکلے تو شابش شابش شابش تاما لگ شریک ہے شریقا ملازم ہو کے میں کیا میرے اگیں بولنا پھر میں اسے واسطے رکھیا چل نکل سمجھا مجھے سمجھایا تیر میں آخیا کھول لیا میں ساڑھ دیا چمر دیا تے اچھا ٹکے کا ملازم تن سو روپے ہزار روپے دو ہزار پانچ ہزار بندے کا اج مالک بنیا کھڑا ہے کہ بولن نہیں دینا انہوں جا کھا لے کے وہ بولن دے وے. تاں کر کے بزرگ لوگ فرما نے کہ شریعت دے اندر حکمت لبنیا کہ سمجھ آئے تو پھر عمل کراں بزرگ فرماند اللہوٹ امام ابد ال بہاب شارانی رحمت اللہ جاہر لکھا ہے اللہ تعالی کا قرب چیتی بندیا نسیب ہوں جڑے چوں چرا تو بغیر چھتی عمل کر سنیا تم لال نے ایک نکتا قرآن رکھے سمجھا ارشاد ربانی فرمایا هو رسولا اللہ او پڑھا رسول اللہ اور جن انپڑھے بزرگ فرمے نیو یہی جڑا اللہ اللہ تعالی ان پڑھا انپڑھا چیج ہے نا ان انپڑھ ہے ہو بغیر تو چھتی چوچر اللہ تعالی پڑھے لکھے نہیں چاہیے جڑے مالک دے مالک بن بن بان کیوں جی کیسے جی یہ فلسفیاں لانت کو آدھا مینو فلسفی نہیں چاہیے دے مرف من چاہیے ٹولا تیار ہو جائے یہ پھر تین سو تیرہ بن کے کھلو رہے پھر میں دسا کہ ہوں ویکو دے سی جہے صرف منع آئے سن سا نہ ساری منی ہوں ویخو سر یہاں کی کمے حضرت امام سنت فتح رضویہ جلد نمبر چودہ نو چھاپا جڑا چھپا صفحہ نمبر ایک سو چھبیس لکھ دے ایک سو چھبی سفے دے آپ لکھ یا نصوص قرآن کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی اکھے جڑا جی یہ کہ قرآن پاک عقل دتابے رہے عقل قرآن دے تابے نہیں جی اکل چیل لوگے جی آئے گی, ماننا جیڑی نہیں آوے گی قرآن اقل دلاوے اکل, اکل مروڑ کے قرآن کے پیچھے ایسا نہیں چلا حضرت فرماندین فتح ردوی جلد نمبر چودویں نواں چھپیا صفحہ نمبر ایک سو چھبی فرمایا جڑا اے سوچ رکھد ہے نیچری وہ نیچری اے کافرے مرتادے دائرا اسلام تو خارجے جی وہ مر بھی جاوے تو جنازہ نہ پڑیا جے کتیاں درو کے کھو کے کھڈا چ سٹ دیا جے تاکہ لکان بدبو نہ آوے ازم دے اندر سیکولرزمر شہ ہو کہ پہلے نمبر تے ایمان انج کھچ لینا ہے کہ انہوں نے آخنا بابا سائسی سوچ رکھنی چاہیے جب سوچ سائسی بن گئی کافر ہو گیا وہ نماز پڑے مسجد بھی بنا مسجد ضرور بنانے چاہیے سیکولرزم دے اندر مسجد نال رکھی جاتی ضرور کیوں کہ مقصد یہ کہ کافر بھی بنن لیکن تو چھاپ اسلام ضرور رہے تاکہ پچھانے نہ جان کر کے سیکولر لوگ جتھے وستے ہون گے علاقے ہیں بڑیاں بڑیاں سوسائٹیاں ہاؤسنگ سکیم تھے پتنی لودرا کے آس پاس ہیں نہیں باہر باول پورے بڑے بڑے شہروں کے آس پاس ہاؤسنگ سکیم سوسائٹی دے علاقے اتے رکھے جاندے وہ ضرور مسجد بار بورڈ لگا کھلا ہونا سہولیات کی نکاسی آب بجلی گیس مسجد سکول جیہ جلال پور موڑ دے نالے کفر دی سکیم یہ جڑے بین گے وہ غیر مسلم ہو گئے وہ ایسے نظریے دے تحت بندہ پہلے سکھایا پڑھایا جا کہ خالی تھان بنا مسئلہ نہیں یہ انگریزی تہذیب کو قبول کرنے کا مسئلہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے انگریزی اگریزی لوگ آخر نے نو آبادیاتی علاقے انگریزی سماج اگریزی سامراج واسطے وجود چاہیے شہنشاہیت اور یہودیت نائم رکھیت جہی قائم ہے سر جٹانائی میری گل جٹان تو بڑے مرد نمریہ والا لکھے سانوں ان ان پڑھ مولیاں تو خطرہ ہے امریکہ دا حوالہ میں وقا سکنا انپڑھ عوام تو خطرہ ہے انپڑ مولیا تو خطرہ ہے گل انہیں صحیح کی سورد بچے نے بنیاد تے پہنچیا باقی اللہ کے فضل چی انپڑ مولوی ان انپڑھ عوام ایتھے سوسائٹی والے کوئی نہیں آن گے پتا ہے یہ سڑنیا اگریز دیا وجہ پتا جڑا لاونی لاونی ہوجو نل سمجھا نے سمجھی سی اندر فکر میں جی سکول جائے گا اتے انداز فکری مان کھنسے یہودیاں ضرور سائنسی بنا کر درنا کوئی گل کدھر مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس مدرسے کا ہوں سکول مدرسیاخل ہوا داخل ہوں سار ملوڈیا سیکولرزم بنا سائکولر بناو کی خاطر سیکولر ازم سے لاؤ کی خاطر لا دینیت آلی سوچ پیدا کراطر ان لکھ سائنسی انداز فکر والا مسئلہ اندر کرنا جسے پڑھاوٹ والے بئی باہر پتا نہیں پکڑ اسے کتاب تنظیم مدارے سال کی کتاب ہے انوار سارے چلتی پی سفا نمبر اناٹھ ادھر ا پتر تو تا کھڑا چڑھ لے جانا کھانا پیچھا ہو جاتا بالکل پیچھا ہو جانا چڑھتے دفے کرو کی کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو انداز فکر ہو عمومی ترقی یعنی لوگوں کی ترقی کی ہوں چار قسم کے اندازے فکر لکھے کھڑے دے. پہلے نمبر تے الف مذہبی بے فلسفیاتی بے یعنی دوسرا جیم تیسرے نمبر تے نظریاتی दाल चौथे नंबर से सैंसर जी समझ आ गई ना हजरत और पढ़ाया थोड़े सामने तस्दीक करा کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو ہوں چار انداز فکر مدرسے لکھے کریں کتاب دی. اے چار ہوئے کہڑے پہلے نمبر سے مذہبی دوسرے نمبر تے فلسفیاتی تیسرے نمبر تے نظریاتی چوتھے نمبر سے سائنسی اے سن سوال اے سوال نمبر ہے اٹھتی سفے ہیں جب جوابات ہوں حضرت جی آ جواب دا ملازا فرمایا جی اگے چی نشان ہے یعنی اگے جا کے تری سفے اتنے جب جب جوابات لکھے نے قرآن حدیث سائنس تے پیچھے جا چلاؤ ڈس گیار مسلا کو مسلا آخر چلو قرآن گیچے چلاونا سمجھ نی لگی میری گل یہ ہوں زارا بھائی ادر بتوں باہر یہ ود مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا بندے دی سمجھ آ یہ ڈوں گے مسئلے ہوئے ہوئے ہوئے لگا قرآن مجید فرمایا ایمان والو اگر اہل کتاب کے کسی فریق کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کافر کر دیں گے ایمان کے بعد ویخ لوگ میں سیالوی صاحب کہنے لگے جی یہ تے مطالعہ کو فرد کا تے تو جائے میں حضرت جی گفر مطالعہ اس وقت جائز جسل رد کی نیت نہ میں خیال رجیت دنیا دی کسی کتاب نہیں لکھیا کہ آپ پڑھنا بچوں پڑھاونا بغیر رد ترتیب تو پڑھاونا آکھنا عمومی ترقی کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے تو اے بغیر تردید تو پڑھا کے بچے نو آخنا امتحان جدو آئے گا اوے ہی لکھ چڈی ایمانس میں کیا بچے دا تو ایمان لے گیا رد واسطے وابیا دی کتاب میں اپنے دوستوں کٹ کے بہ جانا ویکو وابیا کی لیکن میرا مقصد رد کرنا ہوتا ہے تسلیم کرانا تو نہیں ہوتا توجہ نہ اور میں تھوڑے تو پوچھنا اگر امتحان سے سوال آوے اور بچہ لکھ دے کہ عمومی ترقی ہونا آ کے بچہ لکھ دے کہ میاں یہ عمومی ترقی کے لیے جو تم نے لکھا ہے کہ بھئی انداز فکر سیاسی ہونا چاہیے یہ سراسر کفر ہے مسلمان کا انداز فکر مذہبی بھی ہوتا ہے مذہبی بھی ہوتا ہے جے مسلمانوں دا بچہ اینا سوال لکھ آئے پاس ہوا سمجھ آئی ادھر ویکو ادھر دیکھو اور وزا کر سجنا بڑیاں دور دیاں دیا گلیں بڑی گہریا گلیں سائنسی انداز فکر اکھ آخری انسان پہلو لنگور سی لنگور ہو ہوا تو انسان بنیا اے اے سوچ ہے دلیل میرے ہاتھ چی سائنسی انداز فکر پہ دیکھی لکھا گیا کتاب کا اتر دسو ड हिस्ट्री ऑफ फार पाकिस्तान अच्छा इसका मेहनत इंग्लिश नहीं आतीजमा अल्लाह के फदल मारू हा जी वो भी तो वर्ग तू सुने है। जी हाँ یار تھے ورگے بھی تو بولنے والی جاگے لگی ساری دیہی خچ مارنی جی کان چیڑ خچ مار لے سیا نے گورا کالے بے نہ رنگ نہ وٹا تو آدت وٹائی چھٹتا نہ مر نال بہ بہ کے بھی تب بےمانی دا رنگ چڑ جس پتر کوئی ہوا دیا بس اتھیرا ہی چپ کر کے بہ جا بہ جا چپ کر کے لوا اپنی وہ یار بہ جا میں سمجھانا بے وکوفا بہ جاؤ تھے بٹھو جا میں دعوی کی بیٹھے میں کھیتی بیٹھا سارے ملک کا ملا میرے کہ سب سٹی بیٹھا تا آ گیا جا تو میں سمجھا گا چپ کر میںا موجود چھوڑ کے تیرے پاس آ جا چکل جان بھی مرے چپ کر کا بنا دکھ کا فر ہو گئے ایک بل پاس کر کے مردو آفر بنتا تینت نہیں آخر دیرت آ گئی بئیمان شیتان کٹھے ہو جی کن کروڑ بندہ کسر ہو گیا بل پاس کر کے دس تین تو, تو چپ کر کے لنگر تون تو لنگر ویسا لنگر کھانی تنگر والا بے لی ہے چپ کر جا میں جا آرام ترف لنگر کھا تیرا کوئی کام نہیں دین چپ کر اپنا ادھر ویکو میرے حال تمجو سبحان اللہ ادھر ویخو سر بیچارے دال کتاب انگلیش میڈیم پورے ملک یعنی آلہ تعلیم وہ دجے جہے ہیں جنہیں اردو ملی نا وہ ہوتی ہے ہال چھوٹی تعلیم نچلے درجے کی جتنے ہوگی خالص جلا یہ ہر آلہ ہے سائنسدان ککولی پڑھا سکھا کہ انسان لنگور سے بنا ہے آ تصویر دتی ہوئی اے ملتان دے سکولاں دے دی کتاب ہے جی چھ سات سکول میڈیم سارے یہ لنگور شکل بنیا کھڑا ہے اور پہ ہے پیا لکھا دنیا ابتدا میں نوز بلا یہ اما ہبا آدم وائے گئے ویکیا جی اتے آن کے, ایتھے آن, کے ایتھے آن کے اے بندہ آپ بھی پی پیز.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 مزمون تصویر خاتا ہے ہوں ہوئی شہ یہ ہوئی, اے ہوئی ہو جی آئی یہ شاید مطالعہ پاکستان برائے بارویں پنجاب بورڈ سن دون ہزار چار اس نے سفا نمبر ستانوے دوتے بغیر تصویر تو انسانی کلچر کا آغاز انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا وہی نظریہ اے ہے چوتھی کئی آندے نے آ کے یار چلو چشتی اگا نہیں پانچ تو چلو بال دا ہاتھ سیدھا ہو میری کتاب جماعت چہارم یہ ہوں بالے بستے چ کھولو تے گھران چ پی اسی نظریہ ہماری آبادی آج سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی اس وقت کے لوگ عام طور پر جنگلوں میں رہتے تھے ان کی زندگی بہت سادہ تھی اور نبی پاک کی زندگی بہت سادہ تھی ایاد سی کہ امام سنت فرما دے نے کہ آخا نامدار دیکانے اکدس کے اندر مبارک دیوانی سی بلنا اور جان کے ایویں پسند فرمایا جب ہسن حسین پاک اندھیری رات جان لگے گھر سونا نبی سرور گلیا آسمان دی بجلی اگے اگے آن کے ٹوب واگوں چمک دی گئی ہے حسن حسین گھر پہنچ گیا تاریخ دمشق محدث ابن نے اصا کر دی کتاب گل لکھی حسن حسن پاک دے حالات دے صاحبی نزور چھڑی فرمان دن چھڑی اندھیری رات چھڑی چڑی ایک چمک پی ہے ٹیوب چمک پی لیکن اپنے کاشان دے اندر اونج پسند کی سادگی بیان ایپ ہوتا ان کی زندگی بہت سادہ تھی تاکہ بچے سادہ زندگی والے نانور سمجھے جنگلی اور وحشی زندگی خطرناک اور او تصویر جی وا چانا چوتھی دی کتاب کبلا لنگور نا بندے چوتھی انگلش جہاں دے چوتھی دے بال کافر ہون گے وڈے ہو کیون سمجھ آئی ہے उस एंडीब नर सकूल काफी रुपया बोलिया मैं जो पूरे मुल्क अंदर एडे दावे कर छड़ना क्या तेरे वर्गे चूचे जेड़े ने वो अगे इवें बोल के तो अपनी गल सची मेरे को मेरा मतलब मेरे मुकाबले च मना लै ہاں بس یہ تو سوال نہیں اگو میرے ہٹ کی چلو جی میں پھر تیرا دل توڑیا تو معافی منگنا تنقید بولے صحیح تین سی تیرے پھیرا آیا تین اے پتا نہیں استاد یہ نہیں تو آپ کی میں بولنا تاسٹر دنیا بول دے تیری توتی کہلدا باہر تے لطیفے ان سجنا در ویخ ملوڈیا بھی لکھے سکول والے بڑا دن سینسی انداز فکر ہو جاز رکھنے آئے تے لنگور پتر بننے آئے پر فیصل بھی لنگور دی نسل سارے لنگور دی اورفر توہین کے نعوذ باللہ من نال لنگور کی نسل السلام نو پہلا لنگور لانتی لکھی آدما لگا اے دے سائنسی انداز سائنسدان کی ملا گے بے انسان بھی کرا گے مذہبی انداز فکر رکھے گا مذہب کی آخر ہے مذہب فرماندہ قرآن فرماندہ تس اللہ د خلیفے مسجود ملائکا رب دے نبی آدم کی اولاد یہ سائنس دان پہ بھاؤک د دے لگور دوتر ملا آخ مدرسے ترقی اگر کرنی ہو تو وہی سوچ رکھو جو سائنس دان رکھتے ہیں تیرا میرا بال اے ہوئی سمجھ کے پھر آئے گا میں داڑی رکھ کے آئے تو بھاوے پگ رکھ کے آئے فنویر مڑ ہمام گزالی فرما کہ مرے ہر دہڑی تھی جو دہڑی بکرے ہوں اس وار کا بچہ بکرے والی داڑی نہیں رکھی آ جڑا نبیا دارے یہ ذہن رکھی آ اس کی داڑی کس کام کی مسجد کس کام دی؟ مسجد پڑھا رہا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لنگور دلطان دن پوچھو جا کے چشتی کٹہرا یہ بناؤ بھی آو میں ملزم ہوا پھر میں بولا ناستا ہوئے پھر پتہ لگے ملزم بڑے مدعی بڑے ملزم بلے مدعی بن جاوے جڑے مدعی ہیں قوم کی نگاہ مجرم سابت ہو سواد آئے دیکھو انوارلومت مفتی اقبال وہ رل کے جواب ان تحریر کیا لکھا چی گال ہی بڑیا کٹتا سر سور سر سید سر سور غیرت ویک کہہ دی پیا پھر اگے لکھی حدیث پاک لا تصبو شیتان شیطان کو بھی گالی نہ دو میں مفتی مفت کھویا تیری شاہدی تو ان اللہ تعالی فرما چھیا کانا ظلومن جہلا دونوں گلا بڑا وام بڑا وا جاہل جو مبال گیا سیگا سو لو تو بھی, اتتے مولی جی حدیث دا مطلب بھی, بھی ہی تو میںدیس کا مطلب یہی کھڑنا بھی شیتانوا نہ کڈو تو پھر آؤ بلا کیوں رجیم دا معنی دان ہے تو تمال پڑن کو پہلوں بڑنا من الشیطان الرجیم ش لانتی تو میں اللہ بھی بنا لینا وا مرے مردوا شیتانو گالا کھڑیا نہیں چاہیے نواز دخلوایا کیوں لانتی آخنے انے وہ مردوا دس تین شاخل ہدیش بنایا آشتی کے کول دے سر تینوں میں دساں حدیث رسول کا مطلب کی ہوتا ہے حدیث کا مانا ہے جب شیتان سو ستنا ہے وہ گالا کھ کے پڑا کرو اگلے شیتان رجیو فرمایا شیتانو گالا نہ کڈو کیا مطلب جدو بس وسے پاوے گالا نہ کد آج تیری, تیری ایند فلان کر نہ گہا اللہ دی پناہ منگو اس دا مانا ہے کہ جدوں وسوسہ پاوے برا خیال پاوے اس لے گالاں کڑنڈال نہیں جانا اس لے مہد گالاں نہ کڑھو اس لے او میں نگال کڑھتے او میں آکھ جیوے میں آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھو چاہتے دور ہو جائے کیا مطلب رابطی پناہ اصل تینوں بچاوے گی تے گالتے ہوئے چاہی جانی جدولہ شیتان نال آ جانی لیکن انچن نسنا ہی نا وہ پناح کڑی اس پناح تو نسنا ہی آدیش کا مطلب یہ آتا تھوڑی شیتان میں بھی گالا نہ کرو اور سنو جھوٹا بتا اپنی گل چپیا جائے ادھر آخیا سو شیتان نالا نہ کر دو ادھر اس تاریر دے اندر تھارے رل کے مینو گال بکواسا مردو دو شیتان کڈو جائیں گان کھیا جہاں گالا کھنا سنت خدا ہو سورت نون را ہے ولید بن مغیرہ دیا بھڑیا سفت کردہ کردیا سونا رب فرما ہے سارا گلوں تو بعد یہ خورتوم اللہ فرما اندر سونٹ دے سونڈ دے کے تاغ دو گے نشان لاوا گے قیامت اگ دس مہو الرتوم سونٹ ہے ہاتھی سور دا پر اے بے غیرت واسطے غیرت دے گیرت کافران واستے گیرت کر نو چشتی گالا ہے اور میں غیرت کرنا نبی رسول آستے، خدا تال صحابہ واستے آستے، اہل بہت آستے میاں آستے، نہ سور دے بچے اللہ نو کیوں بھوک دسو جہ سور لنگور نگور پڑھاو نو لنگور کا پوت آخان یہور بچے آخیے نا یہ گالا کھیے نا ترجمانی ترجمہ لکھا انگلش تو اردو میں بی کتاب کتابوں حوالے دے سکنا یہ نہیں خالی اس کا لیکن یہ مرکزی کتاب ہے تا کر کے میں اس کا چار جلد چوتھی جلد تفا نمبر ایک سو سولہ کے اتو میں پیش کر رہا دہلی دس اپریل انیس سو نو خطاب ہویا ہے دہلی دس اپریل انیس سو چالی پاکستان بڑن تو کنے سال پہلو بولو مسٹر کیا بھاؤ رہا ہے قوم نے پیو کہو جا بنایا جی ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں سفا نمبر ایک سولہ جلد چوتھی قائد آدم تقاریر و بیانات ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مت نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے مذہب موجود ہے اور مذہب ہمیں بہت عزیز ہے جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو تمام دنیاوی مفادات ہیچ نظر آتے ہیں لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں آسان جڑا جنگ لڑنے پہ مجرم ہے اتان پہ لڑنیا مذہب واسطے نہیں کہ مذہبی مملکت کا قیام سا مقصود ہے مذہب موجود ہے کیا مطلب مسیت کھلوتی ہو رہی وچ مسجد مسجد قرآن ہے کیا تھانے بھی قرآن ہے کچہری مسجد مسجد قرآن الماریاں بھری ہو میں کیا کچہری قرآن وی ہوامہ اے میرے ہاتھ کی جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے سیکولرزم لانتی سیکولر لوگوں سبق پایا جا ہے کہ کتی نسل دے پترو خبردار تو قرآن اسلام کا نام نہ چڑیا نے تاکہ جاؤ میرے نبی سرور فرمایا مینو اپنی امت دے منافق تو خطرہ ہے جب فوج پولیس وزیر خنزیر مشیر پیر اے لانتی تھارے اٹھا دلف اسلے ہاتھ کہ رکھتے دے سچی بولو دے کی ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے میں سور د سورا پوچھنا ہاتھ قرآن تک کھلے جے آدھے جے وفادار پاکستان تے ایک ڈراما ہے آخنا چاہیے سی جات رکھی کھڑیا ایسے دے وفادار رہا گے جی اس وفاداری دا حلف اٹھاؤ مسلمان وفاداری آتے بن کے اللہ رسول دے مقابلے تے اپنے قانون کو بناؤ ان جے جی میں حلف اٹھنا ہے بیا. دے چاہیے حلف پاکستان دی وفاداری جاگوں حلف والی کتاب آگلش او او دا انگریز دا قانون ہوگا آرٹی کل کتاب لانتی وہ ہاتھ رکھ کے دے پر ان حکومت والے تھور پتا ہے اصا نو جب استعمال کرنا یہاں کے دلچ مسلمان تو ہے قران نو اخر انہاں تے اخرن قران ہے خدا دی کتاب ہے وے اکے ہن انہاں نو انج کرو این دے ہاتھ رکھا ہو وفاداری کفر دے قانون دی, دی کرا وو ہاتھ این دے تے کیوں چھتی پھسن گئے تے او پاکستان دے قانون والی اگلے ایک قسم پلیت کتاب ہاتھ رکھا قانون پلیت وفاداری کرائی اے ہائی لا دین دا بچہ وچ قرآن نہیں دیکھے گا مسیح مسیح قرآن اور اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جن کی مسجد میں بھی قرآن ہو عدالت میں بھی قرآن ہو گل تین سنا سنا ہے قوم جنوب پیو آخری وہ پہلے دن تو پیاکھ رہا ساڈا مذہبی حکومت مقصد ہی نہیں <جنان دا مذہب ہی نہ ہو فر تلادی بےمان مت موجود تے مگر مقصد خسرے دیا پترا اور اے ماما لگتا سی انگریز جنہیں نے آخیا ہے یہ اب چا بھی تمہیں دے جاتے ہیں ہم چلے جا رہے ہیں ایک کوالا اور سو ارسے کتاب کے پا تین سو ساٹھ دفعہ جلد چوتھی گل کی آنگریز مجبور ہو کے دے گا ہاں میں آخر تیرے ورگ پچھوں انہوں جناب مجاہد جب کھلوتا نظر آیا وہ ڈر کے انہیں آخیا ہونے لا لو لگ بندہ کرے کی یہ بارے کیسنے شکار انہیں کیا جی تین سو ساٹھ سفے ختاب ہوا کراچی گیارہ اگست انیس سو سنتالی ناستان بن تو صرف تین دن دستور ساز اسمبلی جی جنو اسمبلی آسمبلی کا پہلا صدر کون بنیا مسٹر کازم جنہوں میا کافر آزم چنا یا جنا تین سو سٹھ سفید خطاب ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب ملائن کے طور پر اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان ہوں انگریز کیوں نہ حکومت دینا انہوں پتہ ہے ہوں میں دتی جانا دو نمبر انگریز لوں. ایک ہے گورا انگریز ایک ایک کالا اس آخ ہوں گو واپس جا کالج میں لوڑ ہی کو میں بندے پیمراوا اپنے مرن گے آپس خسم جب میرا نظام چلے اصل مقصود نہیں میں کسی علاقے اتنے آن کے کسی زمین کو کوٹھی پا کے بہ رہا اندر مقصود ہے نظام میرا ہو ہوتا ہے میں مثال دینا میںال ایک بندہ اپنا رقبہ دوسرا کسے ملازم تو تاہ وہ دون رقبے ایک مالک دے ہوئے کہ یا وہ ملازم کے سمجھو گے بولو بس صرف اتنا فرق انگریز آتا سی پہلو میں آپ س ہوں میںلنا بنانا اقوام اس دے چارٹر پابند یہ ہو پابند میرا پابند جا میرا پابند میں رہن کی لڑ تو کوئی نہیں جب نظام ہی میرا چلے حکم ہی میرا چلے ان دس ہوئے آج ہوں قانون اسمبلی والا بنیا اگریزاں بنوایا یا کسی ہوا انگریزاں جو بنوایا ہے جی ملک تنوا لیا سمجھ آئی گل میں اگلے دن ایک بندے پوچھا تقریر تکریر چکی چشتی صاحب दस बी ये किताबा किन जू क्या जी देग चौलान की पक्की थले किताबा पन इधर द्योबंदी तो भाबी खड़े सन इधर जनाब जी बरेलवी खड़े सन बरेलवी आंधा सी देग खा फर्ज द्योबंदी ताबियां है ختم ہے کتاب تھلے پہ وہ دے گا کتاب کتاباں تھی ہاتھ پہنچے میں آیا میں آدیا ٹوڈا ماریا دگ نگ رڑتی گئی ہے کتابیں تھلو نکل آئی میں سامنے چار میں چولہے لڑتے جی کوفر متفق کیوں جائے ویکو آدی کتاب لکھی مسٹر جرال قائد دم مسلم لیگ اور تحریک کے پاکستان حریف شاہ دل کی نشڑیا تڑیا چھاپی اس لکھا ستان والیا دشانسی بلے بلے بلے بلے تھلے نہیں کھلوتا یعنی تیو بندیاں دے ملا او دی شان دے تے ایک خسرا ستا دی ستاں والان بلے بلے بلے, بلے, بلے, بلے اچھا جی دے وہ ہی الح ماں دلان رحمت اللہ, اللہ سا حسین بخاری بدم ردوی لاہور والا جی یہ پیا ہے یہ آخر ہے کہ ولی ہو ہی نہیں یعنی امام احمد رضا بریلوی آلہ حضرت تے آلہ حضرت جناب پیر بابا فرید جن ہوئے نے سب تھلے ان باقی اندر کنجر ہو یہی نہیں یہ کوئی وکری جنسی جی ہاں ایڈی سونی جنس دا بندہ ولایت دی پہلی نشانی بغیر تھی آ جے گھر والی محترمائے قوم دی اما بیٹھی رتی جنا و رتی ریتی مرو قور ویکھو ریتی رتی, رتی. رتی, رتی اممہ نو راتے لوگ بلے بلے ولایت دی نشانیاں تو مرے سو پتا چل کے بندیاں پر ولی نزدیک والی کھا جی جی جی جی اے مسٹر صاحب کی تھی بیٹی اس قوم دی باجی تھلے نیولی واڈیا انہی امریکہ اچھا ہوں قوم پیو تو بنا لیا قوم پتا بھائی کتنے دو بند دلے انگریز کو امریکہ چاہیے بغیرت برا بن گئے نے بہن کا نیوگرا بھی نہیں پایا وی شریک نہیں ہوئے کر کے بٹھی ہر مجھے ایسے بعد آخر نیوندر پا پی رہا چنگا ستھرا پا رہا یہ لے کے سا بابا لے کے لندن دن ہر اتوار فلم ویک سہن مجھے تصویر <تصفيق> بننا کیوں کیوں سارا ٹبر گارج پیا وا مطلب یہ نکلیا پھر سارے ولی الا جب سینمائج جا کے وکھاو آلا ولیے جہاں گارے ٹبر نیا وکھا ہے ہونا بونا اور ایک اور حوالہ سنو یہ بابا ایک قوم جڑا ہے نا وہ کتنے گئی کتاب ہوں دو بندی آ بھائی یہ لکھا ہے جنہیں لکھے, آئے. جن جن لکھے آئے نا دو بندی نے ستان والیاں نشان دہ لکھا ہے کہ لندن میں تھیٹھر پر کام کرتے تھے ست والی اسلے ستان والی شان بنتا خسرا بن کے تھٹر تچے تھے چھٹو کہڑا بننا چاہتا ست ستان والیا شان بننا چاہتا کوئی اٹھو Oh, خدا دے بند قسم خدا کر کے سورا کا کوئی مذہب مقصود نہیں اجوڈیا کوئی دین مقصد نہیں کوئی شہ نہیں صرف پیسہ شوہرت مدرسہ ہو پیٹرول پے میں کھاوا پیوا گی ہو جی مرضی آئے جی مرضی دین جاوے قرآن جاوے جو مرضی اور اینا خوشامتی کر کے ہالے تک کلندر اقبال ملوڈے غلام رسول کراچی نے جیسا وہ ہال تک اللہ اقبال کافر سی لیکن میں کیوں اور کیوںکل ایک نمبر دشمن سی اور مستر مسٹر کدی یہودیا خلاف نہیں بولیا ہمیشہ یہودیت کے حق چ بولیا تا سور سارے پیادن ولیے سجنا پہلے دن ایک جو پلیت رکھی گئی ہے میں گل کرنا میں لوگرا بیٹھا دران بٹھا دورانے مہربانی کرو ایک مربع رقبہ میرے نام کر دیو اچھا تو سرا مسلمان ایک مربع نہیں اج مرل لڑائیاں ہو سکے قتل ہوگریز نو سب نا آ لو گاندھی آن ہسے تیرہ ہے اینو مسٹر آسا تیرا ہے مشر والے آتا چلو سا ہوں سمجھیا نکتا سمجھ وجہ کی پٹد پوٹ لڑدا ہر طرح محنت کردہ اج سٹھ سال ہو گئے پاکستان دی حکومت نو مل دی سچی بولیا کدی سوچیا اپن ہاتھوں نہیں ملتی گیروں کے ہاتھوں کیسل نقتا کڈا جو مل جی سیکو جو کا یہودی عدت ہاتھ ملے لارڈ کرو کرومر۔ مصر دوائے سرائے انیس سو دے اندر پالیسی بیان کردہ اپنی ملون کتاب ماڈرن اجپٹ جس کو اردو ترجمہ کر کے حوالہ عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال کتاب دے اندر موجود ہے اسرار عالم کراچی تو چھپ لکھ لکھی اس دے مقدمے دے اندر ماڈرن اجپٹ لارڈ کرومر کی کتاب کا حوالہ توجہ انگلش لکھی کھڑی ہے جڑا پڑھ سکے تھے آ جائے میں اللہ دے فضل لال اردو پہ پڑھنا انگلستان اپنی تمام نو آبادی کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں ایس کتاب مسٹر دی فوٹو بھن اپنی دھی एक कुत्ता कछ च एक कुत्ता कछ च अपने प्यारे से प्यार कर रहे जिथे जाता अपनी भैन कछ मार भैन नंगा झाटा होना डौले खुले होने सुर्खी लगी होनी اٹک مٹک کے چلتی ہونی دیکھو کیسی لگتی کدی انگریزوں بیٹھی کدی سکھان کبھی ہندو بیٹھی کسے سی کسے بیٹھی کسی کسی ستی جیتے مرضی بیٹھی پڑا جا سکی وہ پرواہ نہیں ہوتی باجی جو آدھا سی یہ کہڑا کوئی گھر والی کوئی فیض ایسا عزت شاہی ایسی ہے جنی وڈو امی بدھی وہ جنوب مادر ملت کو آخری مادر ملت جدھر مردی جانی اٹھتی بنتی کھلوی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں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 افغانستان جقدے والے جو مرضی والے سن اویس اسلام کا قانون پردہ تو سارا کچھ جو آیا ہے سارے سور دے بچے کٹھے رل تے ٹوٹ میں مینو بے وقوف کی میں روا کس کا روا شوکا سیال کیتا فون تو, اس سے جا تو مجبور ہو کے دے گا. مجبور ہے. مرے جہ پوری دنیا نو دنیا دے تیسرے حصے اگے لائی کھڑے سر کٹ کٹ کے وہ مجبور ہے؟ اسلامی ریاست اور معلوم ہوا تمہاری اسلامی ریاست نہیں یہ پاکستان اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی تو وہ ایک لمحہ برداشت نہ کرتا یہ ساٹھ سال کیسے برداشت ہو رہی ہے توجہ نہیں فرمائی نے ریاست اسلامی مسیحت نال نہیں بن گئی مسیحت لندن درد بھی ہیں امریکہ دن بھی انڈیا بھی مسجد بھیری ملا خالی کمانی ریاست بنتی ہے پھر انہوں ساروں اسلامی ریاست دجنا اسلامی ریاستی بنتی اسلامی ریاست نبی قرآن کے قانون د تھڈو میں جدو پیو کے حوالے نے آکھیا ہے حکومت میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ مسلمان مسلمان ہی نہیں رہیں گے کیا مطلب کافر دے مسلمان برابر ہو جان گے تو اسلامی حکومت دے کافر دے مسلمان برابر نہیں ہوتے <تصفح> توجہ نہیں فرمائی اسلامی حکومت میں جو ذمہ ہوگا ذمہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہے گا اس کو حکم ہے مسلمان والے کپڑے نہیں پا ہے مسلمان والی سواری نہیں استعمال کر سنا میرے آقا نے فرمایا جدو کافر یہد رسارا گزرن گلی فرمایا تنگ رستے وجب کروے سور دچے کوفر کافر مسلمان دے واسطے بھی وہ چھری وہی چھری سور بھی اکا چھری نبا ہوے بکرا بھی نہ معلوم ہوا تیرا ملک سیکولرزم کے تحت وجود میں آیا ہے اور سیکولرزم کفر ہے یہودیت ہے لا دینیت ہے لا دینیت دے تہا تو نہ ہے تائیں ملے آئے ورنہ اے میں نہیں اور میں نے ایک پاکستان بن گیا او میں کھت چگڑ دیا پترہ کیسے اور نہ گال کر کندرل پہ گال کرنا ہے پاکستان بنا نہیں صرف وٹ پئی وٹ پئی ہے صرف وٹا نال ملک نہیں بن جاندے پاکستان نہیں بنیا پاکستان کا مطلب ہے پاکوں کی جگہ جہاں پر قانون پلی ہو وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے پاکستان بنانے کے لیے تمہیں حسین کی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی کبھی اپنے آپ نہیں ملے گا معیشت میں حکومت تو اور سنو جہاں جماعتاں غیر سیاسی دی تبلیغی جماعت والے یا ساویاں پگا والے یہ جیڑے وجود دے چاہے دے آئے نہیں سیکولرزم دے تحت آئے نے یہ دے قانون دے خلاف کدی نہیں بولن گے ایک گل نہیں کر گے ساریا حکومت ہون گے کیوں یہ کہتے ہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہے اور یہی سیکولرزم ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہو کیا مطلب اسلام کی حکومت نہ ہو اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی اور کی حکومت نہ ہو سمجھ لگی نے کوئی نہ इज्तेम होते हां हुकूमत पहरे दें बिजली देंशाला वजीरेला साहब इज्तेम में तीब ला रहे हैं ईमान दस मेरा जलसा होंडदार आएगा बोलिया दे। जे पता लग जा इजाजत नहीं देंगे तरलिया जलसा करा पैन कौमू पर जिथे उन्होंने पता है सारे है नी बागड़ मिले साढ़े पगदी वाले ने میری داڑی سے رہتا ہے وہ بدھ کار پر قائم سید اکبر حسین سین آبادی فرما ہے جدو ان داڑیاں ویختے ہیں انگریز تو آدھے نہیں نہیں نو نو نو, نو ہم تمہیں میری مانتے نہیں میری داڑی سے رہتا ہے وہ بدھ کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے جدو دل وکھانا تے میں آنا پہ رہتا میں آ جا میں اجتماع کراوا کتے کراوا گاڑی خود چلاؤں جی, جی, جی, جی. برطانیہ میں آنا چاہتے ہو یہ لو ویزا وہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں آپ ایسے ہی آ جائے. مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے شکل وٹا کے نہیں بنتا مومن تے دل نال ہے جب دل لانتی کافر پگا دہڑیاں کی ٹک ٹک ٹک ٹک ساڑا پیر باؤ پھری یارا دل نہ پری جسبی فری دل نہ پری تو کی لسب فرکے علم پڑے پر اب نہ سکھ جاؤ تو لے نہیں علمو پر کے چلے کٹے پر کچھ نہ کٹے آؤ تو کی لے چلے آؤ پر لالو ہوں کڑ, کڑ, کڑ کے گلام <سؤال> میں کرانا بہن اتنے سارے رات لنگ جائے یہ گلوں کو مکن والی ہیں ہوا تو پوری قوم لیکن طبیعت بھی خراب ہے میں مڑ بھی تیر نہ لگا بیٹھا معیشت روزی کمانچ تینوں سکولی طبقہ ویخ ل جی جی تعلیم آم ہوں جائے گی نا روزی کمان دین کا نام نہیں آئے دفتر جتھے جو کرن پر پر کا نام ویچنچر کتی باہر کافر بنے کھڑے نبی دین نی دے روزی کمانے نبی سرکار سرکار نے فرمایا عبادت تبجو نو حصے عبادت روزی حلال باقی اور ادھروں سود کا رشوت کا کیا داری ہے کھا رہے ہیں ماوا بہن دیا کمائیا سکول والے کے نہیں ہر تھا دی ہے کہ نہیں ہاں سیکولرزم جدو باہر کافر مسیت کس کام کی فرمایا کافروں کی مانو گے تو کافر کر دیں گے گلت بنتا اور معاشرت رہن سہن رہنا کنا کرو را دے کپڑے لاؤ جو مردی کرو رنا جیویں مرضی رہ میں مردی رو کوئی رہن سہن اندر دین دا تعلق نہیں دے تحت ایک بیان مسٹر دا مسٹر قائد آدم تقاریر و بیانات جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ستر وہ تھلے پئی کتاب علی گڑھ مجرم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر دس مارچ انیس سو چوالیس کو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 کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کتنا ماوس ہوم دا پاپا ہم ایمان دسو پردے تار بان دا حکم قرآن کا یا کسی ہو جڑا آ بری رسم و رواج ہے ہم انسانیت کے خلاف ایک جرم کے شکار ہیں تو یہ مطلب یہ نکلا قرآن مجرم بھی بری رسم و رواج بھی سکھا ہے اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک بھی, دا دا بھی کافر ہونا سی ہے تسا کیوں پیو بنایا ہوں دی اردو بھی یہ لفظ نے نا واقعی جدو سکول کتاب چکو تے یا مادر دلت کا ذکر نال یا پاپا پائے اور جڑا ہوں قانون اسمبلی چاس ہوا ہے اسی کے تحت ہوا شانہ بشانہ باہر نکلن بلکہ میرے خیال دے اج صدر خطاب کیتا ہے کل کیتا ہے کل تو اس کی آخی ہے من کیا آخیا میں سنیا اس آخیا بان کھڑی کر کے اس آخیا میں کٹ کے رہاں گا میری تو نکل گئی ہے میں تاری بھی بھی کھڑ لاگا کتنے منو ہے میں کتنے دسیا مقیقت کا پتا کوئی بار انہیں آخیا میری تو سارے نکل کے روانے جڈی جڈی اٹھی اٹھی ہے گئی جہی نکل جہی اٹھی ہے ہوں پتا لگا ہی سیکو لڑکی دلے ہوں نے تو توں دے مسجد ویکھنا میں کفر پر کیا مت والے دن مسجد رب نہیں ویکنی وہ عبداللہ بن ابئی بھی بنائی تھی مسجد درار کچہری دی مسجد درار تھانے دی درار کالج دی, دی, دی درار سکولوں دی درار اسمبلی دی درار سب درار درارے جڑے لانتی دین دے دشمن دین دے دنیا دے معاملات ساری دنیا دی زندگی دے اندر دین میں مرکر ہوتی جب مسیح بنا گے وہ مسجد درار ہونی ہے مسجد اوہی ہے جڑی اللہ دا مومن بناوے جڑا نبی دے سارے دین ہر کام کا نرمن والا ہو سمجھ آ رہی نال کوئی نہیں نہ داڑیاں بھول نہ پگاں نہ تے سکول تے ٹی وی تے الیکشن تے جمہوریت تے اعلان تے نظام نال اتفاق او ایمان سورے باوے دہڑی رکھے تے باوے نہ رکھے منہ سمجھا کر کھوتے کا پوچھل جب امام گدالی ہے کہ ہر داڑی تے نہ بھولو بکرے کی داڑی نہیں تو سمجھیا داڑی میں داڑیاں نہیں ویکتا میں ایمان وے مان. مینو گاز کی دہڑی والا قسم خدا دی کر کے آنا فٹ فٹ کی دہڑی والا جٹ نک کروڑ درجے پتر لگ ہے جا جٹ دے ہے مولی صاحب گناگار ضرور ہیں پر شریت نبی بار حق آئی میں بس ختم ختم کر دیتی آ گیا اپنے تعلیم جیڑی ہے تعلیم اے ہوئی شہ ادھر ویک میں جڑے دے مدرسے والے ہیں مدرسے تنظیم المدارس مدارس ایک مفتی ہون فوت ہویا ہے ابدل کیوم ہزاروی جامع نظامیہ لاہور والا دینی مدارس کا نظام تعلیم حکومت دی طرف ہوں. اجلاس منعقد کیتے گئے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد والے شائع کی کتاب جس کے اندر دوبندیاں پر ان سارے بیانات ایک بیان خود مفتی ابدل قیوم ہزاروی کا تم سنا وہ پیاکھ دہ اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو زدے ہیں بلکہ نقی ہیں ان امور کا جمع ہونا محال ہے آخر مدرسے کی دی تعلیم دین والی تعلیم دینی سکول والی تعلیم لا دینی یہ ہیں نقیداں نقیدہ, نقیدہ کٹھیاں نہیں ہو سکتی ایسا کریے کیونیں گل نے صحیح کی تھی، یعنی ایک کے کفر ایک کے ایمان کفر ایمان کٹھے کیونیں کتاب <تصفح> دینی مدارس کا نظام تعلیم تصفہ نمبر 54 مفتی عبد القیوم ہزاروی دا بیان ہے انہاں دے مولویاں دے گھر دے وڈیرے دا بیان ہے اس واسطے کافی مینوں اگا لمبی چوڑی گل کرن دی لوڑ ہی میرا بھی ایہی دعویٰ ہے کہ یہ لا دین تعلیم ہے کیا مطلب دین دی نفی کر دی ہے زندگی دے معاملات وچو جیڑا نبی پاک دے ذکر ہے سکول دیاں میں وچ وہ ایک مفکر کی حیثیت سے ہے میں اقبال دا چکیتا فلاں دا, دا چکیتا تاں کر کے سور دے بچے بچ لکھ ہیں عرب کا رسول عرب کا رسول, رسول. رسول، ساری دے رسول نہیں لکھنے اور یہودی یہ کہتے ہیں وہ کہتے عرب کا رسول تھا ہمارا نہیں ہے خدا کا ذکر کر دیں تو خالق دی حیثیت نہیں ہادی اور رحبر کی حیثیت نہیں اور یہ سیکولرزم میں ہوتا ہے کہ خدا کو خالق مانو لیکن مالک اور ہادی نہ مانو یہ نہ کہو کہ وہ ہادی مانو اور ویخ لے جا قانون بنیا ہے، نیرہ بے گیر انہیں آخیا یہ قرآن کے مطابق ہے کیا مطلب کون آ سائنسی نظریہ جو رکھ دن آخر قرآن اس کے مطابق ہے بس آپ یہ قرآن ہم یہ بات سائنس کے مطابق ہم کر رہے ہیں کل ہماری یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لہذا سیدھی گل ہے قرآن مروڑ کے مطابق جن. یہ ہماری مشکل ہے تاج سکول وجود سیکولرزم تو جب نہیں بچتی اے سیکولر تعلیم تو نہیں بچتی سیکولرزم تو نہیں بچ سکتی سیکولرزم تو نہیں تے کافر مرنگ بیمان مرنگ مسلمان نہیں مر سکتے انصاف نہیں آ سکتا کوئی انسانیت والی گل چ نہیں آ سکتی دعا کر سدکا مدینے کے تاجدار اللہ تعالیٰ سانو یہ ہوئی بنیادی شہر سمجھن دی توفیق آخر ضلالت خانے لگا. عدالت نہ کیا کرو پاکستان کے ضلالت خانے ہیں عدالت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے قرآن کا قانون ہو بس بھائی